اللہ سبحانہ و ہوا نے زمین ساری کی ساری اہل ایمان کے لیے مجد قرار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے پانچ ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے قبل پہلے کسی کسی نبی کو نہیں ان میں سے ایک چیز فرمایا ہوا جو کل ہوا بختی گر وقع ہوگا میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد اور پاکیدہ بنائی گئی کو میری یوک کا کوئی فرد کسی بھی اللہ تعالی کی ساری زمین اس قابل ہے کہ اس پر سیدہ کیا جائے نماز ادا کی جائے لیکن اس زمین میں سے وہ تھے وہ حصے جن کو نماز ری اور بہبور ہم سب اور ہم صلاح کسی اور کو الہ نہ بناؤ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکار ہوتاجہ جلد مساجد سے اللہ سبارہ کالا کا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم up کہ مسجد نے اس کام کے لیے نہیں یہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لیے بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں آنے والے آدمی کو وہ کہ اس نے غلط کام کیا ہے جھڑکا اور ڈانٹا نہیں نے مسجد نہ واقس ہے نہ جان ہے انجان ہے معلوم نے اس کو مساجر کے کیا آدھار ہوتے ہیں نبی کے ساتھ ہوئے نہیں ہوئے نے اس کا آدر سکھایا بتایا اور وہی آدمی نے نماز ادا کی اور دعا کیا کرتا ہے سلام نے اس کو بچایا بگر لوگ اس کو وہ کو مارنا پیٹنا شروع کرتے کیا دعا کرتا ہے اللہ مجھے پہ آدمی صرف مصالح کی آداب کا پتا ہے آج اگر بچے چھوٹے مسجد میں شور شرابہ کرتے ہیں یا کسی بچے کا مسجد میں پیشاب نکل جائے تو بڑے لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اس کو اتنا ڈانٹتے اور جھڑکتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندگی میں مسجد داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ایک انجان جس کو آداب کا پتہ نہیں کیا چھوٹا ہے کیا بڑا ہے،, ہے اس کو آداب سکھائے جائیں یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ملوک کیا جائے کہ وہ بیچارہ ساری زندگی وہاں پہ دوبارہ پسند نہ رہے اور مسجد میں آنے والے آدمی نے اگر غلط مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ اور سہارا مسجد کی آبادی کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا تھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں محلوں کے اندر مسجدیں بنانے کا حکم دیتے ہیں ہمارا بھی سہیل مسجد جیسی ڈوب گندگی وہ مسجد کا ناپول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصدوں میں پھینکنے سے منا دی. ہوتی تھی. اب تو مسجدیں پکی ہیں کارپٹ کارین پیچھے ہوتے ہیں لٹائیاں پیچھے ہوتی ہیں پہلے مسجدیں کچی تھیں لوگ جھوٹوں سمیت مسجدوں میں نماز پڑھا تھا یہ گناہ والا کام ہے وہ کپارا تو آ سکوں نے تو اس کو سفر کر کے دوسروں کو ایک دفعہ آپ نے دیکھا مسجد کی دیوار کے اوپر کچھ بلکم لگا ہوا جنہیں ناک یا کنگات پھینک دیا ہدار کی دیوار میں آپ نے دیکھا تو آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چڑی چھوٹی تھی جو ٹیڑھی سی ہوتی ہے سوکھنے کے بعد ٹیڑی ہو جاتی ہے جن پر پتے لگے ہوتے ہیں وہ اثر آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی آپ نے اس چڑی کے ساتھ دیوار کو صاف کیا جہاں میں بلکم لگی ہوئی تھی اور حکم دیا کہ یہاں پر خوشبو ادا ہو اس کی بھی ختم ہو جائے صرف مسجد کی زمین اور چھت کی صفائی نہیں دیواروں کی صفائی ستھرائی کا بھی آپ کہ مسجد میں آنے والا یہاں پہ راحت اور سکون محسوس کرے لیے آپ نے منا کر دیا کہ جو آدمی پیاز کھاتا ہے کچی مولی کچا پیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فریصے بھی ہوتے ہیں اگر بدے نہ بھی ہوں اللہ کے فریشتے ہوتے ہیں کتا کتا لوگوں کو بھی اس منہ سے تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فریصوں کو بھی تکلیف مسجد لوگوں کے لیے سہولت آسانی پیدا کی جائے تو آپ آگے اللہ کی عبادت کرنے والا کا مال اتنا نہیں آیا تھا گ لام کے پاس موجود نہیں تھے اپنا کام خود کیا کرتے گرمیوں کے موسم میں مسجد میں حبص ہو جاتی محنت والے کام کاج والے جو کپڑے تھے انہی کے اندر وہ لوگ مانے آتا کرنے آتے تھے اور پھر جب تو آتا لوگ تو ہلکی ہلکی سینے کی بوس یو ٹرین کریم وسلم نے پھر جمعے کے دن غسل کرنے کو رخصت کرار دے دی پہلے فرض اس قدر سہولت اور سکون وہ نمازیوں کو ملنا چاہیے صاف ستری جگہ ہو یہ نہ ہو کہ ایک آدمی جمعے کے دن آپ ہو کے صاف ستھرے پڑے پہن کے آیا ہے وہ سر میں آ کے بیٹا ہے اس کے واپس جانے لگا تو دیکھا کپڑے سارے ہی مٹی کے ساتھ رکھے ہوئے اور بھرے ہوئے ہم تو نظ رہا مساج کو صاف سکھا جائے تو کوئی کیا ان کو اسکودار بنایا جائے ان میں سکون مسجد یہ عدالت کی یہی پر فیصلے کیے جاتے تھے لوگوں کے پاس کی لڑائی جھگڑے ان کے معاملات مسجد کے اندر بیٹھ کے حل کیے جاتے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے محسوس بھی تھی لوگ یہ کی تربیت کرتے ٹریننگ نیزا دادی تیرے کی پریکٹس کرتے مسجد کے اندر بلکہ میں نہیں سیتا جس بار اللہ اور فرماتی ہیں کہ اچھی عراق چھوٹا نیزا اس کو عراق کہتے ہیں. ان کے ساتھ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ ورہ ورہ ورہ ورہ ورہ ورہ ورہ ہو جاتے اور میں آپ کی اوٹ میں کھڑی ہو کر ان انشیوں کا وہ کھیل جو کھیل وہ کھیلا کرتے تھے مسجد میں میں وہ دیکھ اور جب تک میں دیکھ دیکھ کے سیر نہ ہو جاتی میرا جی نہ بھر جاتا اس وقت تک ندیے کریب اللہ علیہ وسلم میری خاطر کھڑے رہتے اور میں انہیں دیکھ, دیکھ, دیکھ. فرماتی ہیں اندازہ کریں ایسی نوجوان لڑکی جو بھی نو عمر ہے کھیل کود کے ساتھ اس کی کتنی دلچسپی ہوگی آج یہ بارے وہ کوڑا کرکٹ دیکھنے والے وہ بارہ بارہ گھنٹے میں درد بیٹھے رہتے ہیں پہلے کیا کر سکتے ہی نہیں یہ نوجوان بچوں کے اندر کھیلنے کا اور کھیل کو دیکھنے کا مسلم امر کو مین سگا سنگیسہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ کھڑے رہتے اور میں دیکھیے تو یہ مساجد کے اندر تعلیم تربیت سب کچھ کا استعمال مسجد کے اندر ہوا آج اگر مسجد میں کوئی بچہ تھوڑی سی دوڑ لگا رہے بچہ ہے تو لوگ بڑے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کیا شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھتے ہیں اپنی وجہ محترمہ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کھیل اور اسے یہ بات سمجھ آتا ہے کہ وہ کھیل جن کھیلوں کا کھیلنا جائز ہے وہ کھیل بس میں کھیلے جا سکتے ہیں اور وہ کھیل دیکھے بھی جا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو ماں یو ہوتی ہے باجلو باپ भी खेल खेलता है सारे बातें सिवाय तीन खेलों रियाहूती ही निशानाबाजी करना तीर अंदादी कि आपकी ट्रेनिंग खेल जाए सीबा हो पारा साहू अपने घोड़े को सिखाना घोड़े की तरमीज करना घोड़े को दौड़ाना کسی بھی قسم کی ہو وہ ملا ادا کو اور آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کا انہ منل یہ تین کھیت ہیں اس کے علاوہ انسان جو بھی کھیت کھیلتا مقصد میں اگر کوئی سیاسی کھیل ہو کھیلا جا سکتا ہے ذرا صحابہ کے نام اللہ میں نہیں بچنا ہی ایسا کام کیا کرتے تھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جاتے اور یہی مقصد ہے کہ یہاں پہ صحابہ کا نام میزبان اللہ یہ بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیا کر سکتے معاملات وہ مسجد کے اندر ہوتے تھے آپ نے منا کیا بلکہ فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے مسجد میں کسی چیز کو دیکھنے کا فروخت کرنے کا اس کو بد دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تیری کی یاد سے بدل تجارت بے و شرا یہ مسجد میں آپ نے منا کی باقی لوگ مسجد میں آپس میں بیٹھتے شعر و شاعری بھی کرتے حضرت حتاث میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ مسجد نفی میں اشعار پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے دیکھا کہ وہ اشعار پڑھ رہے ہیں تو غصے ہوئے اچان ابن ثابت کر لیے اللہ تعالیٰ بتماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اس مسجد میں شیر کر جلدی نہیں دیتے لیکن یہ اس اور برے شیر پڑنا یہ اتنا کبھی ترین اور گندا ترین عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شیر پڑنے والے کو شیطان کے لیے مسجد میں آپ اپنا ممبر رکھتے اور کہتے ہیں اس ممبر پہ چلو مسلمان اسلام کا نبی کا دفاع کرو وہ روح قدوسی ماہ کا روح قدوس جیلے امین تو میری اچھا اتر قدر کریے تیرے ساتھ یعنی اگر چار اسلام کی طرف کو غربت دلانے والے اسلام کا دفاع کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز و حرمت کا دفاع دفاعے والے ہوں اللہ کی حمد و طلاح ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کی تعریف ہو تو پھر یہ بڑا اعلیٰ اور مقدس کام کا پر شبریل امی جو آپ سے وہی لے کے آتا ہے ایسے اشعار کرنے والوں کی مدد اور نسرت کے لیے وہ جدید امی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو جیبیں بذات کی وشن شاید ان کی پیروی کرنے والے اکثر رواج ہو گئے المتران کی گلی باتی ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ہر باتی میں گھوم جاتے ہیں مجلس ہو ویسی بات کر لیں کوئی بھی شاعر آپ اٹھا کے دیکھ لیں شہروں کی اکثر یہی حالت ہوتی کبھی کوئی بات کہیں گے کبھی کوئی بات ان کی باتیں آپس میں ہی متداد ہوتی یہ شاعر مجرت علامہ اقبال پاکستانیوں کا قومی شاعر اسی کو دیکھ لیں کبھی وہ اس کو بستی کی باتیں کرتا ہے کبھی تقریب کے رد میں باتیں کرتا ہے آل میں نہ ہوتے ہے اور کبھی صوفیوں کے خلاف ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر بات میں ہی گھوم جاتے ہیں جیسی مجلس میں ایسی بات کر دوں جب مجرس کروانا جانتے ہیں اور انہیں کسی کام کا پتا نہیں ہوتا ہاں اکلا مینا آمنوانی نیک عمل کرنے والے یہ اس کا نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہ بنتے ہیں تو بہرحان مساجد کے اندر ہر جائز کام اطلاع اس کے رسول صلی اللہ علیہ ہم نے روشن کی ہے کہ یہ کام مسجد میں کیے جا وہ کام مسجد میں ہو لیکن مساجد کے کو رکھا جائے چھوٹ شرافا نہ ڈالا جائے آوازیں نہ بلام کی جائیں اور مسجدوں میں گندگی نہ پھیلائی جائے ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے انہیں پاک آ جائے خوشبودار رکھا جائے مسجد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے نمازی کے ذہن منتشر ہو جائے ملکوں میں ان نقش و نگار سے کچھ ڈزائن وغیرہ بنے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی انا پیرام کی ہاتھا سو نا تصاو تصاویر ہوتا ہے یہ پتا ہم سے دور کر لے کیونکہ اس کے اندر جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں یہ نماز ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے ایک مرتبہ آپ نے کپڑے پر نماز پڑھی اس کے اوپر بھی کچھ اعلام لائنیں وغیرہ لگی ہوئی تھی لائنوں کی ڈیزائننگ پھول بوتے نہیں تھے لائنیں لائنیں کچھ اس قسم کی لگی ہوئی تھی جو ڈیزائن دار نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ رب ابھی کمیشن یاد آ وہ نہیں امبی جانی تھی امی میں لا تک روایت میرے پاس آتا ہے اس طلب یہ لے جاؤ اور ابو وہ جو امبی جانیاں نامی کپڑا بناتا ہے وہ لے کے کپڑا سادہ ہوتا بنتا ہے اس کے اندر جو اعلام ہیں نقش و نگار ہیں انہوں نے مجھے نماز بھی انجیز جس کی وجہ سے نمازی کی توجہ منتشر ہوتی ہو نماز سے ہٹتی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ موبائل فون کی گندی گھنڈ گھنٹیاں ہوں شیطانی آوادوں والی چاہے وہ کوئی اور شور شرابہ ہو چاہے وہ نفس و نگار والی چٹائیاں اور قالین اور کارپیٹ اور مسلے اور جین والے ہوں کوئی اور چیز ہو اب آپ جس کے سارے کر دیں نمازی گرمی کے اندر وہ تو بیچارا یہی سوچتا رہے گا اپنا مال ختم ہو اور کم جائیں کوئی بھی ایسی چیز جو نمازی کے صحت کو منتصر کرنے والی ہو مسجد کے اندر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تلاح کا دکھا رہا ہے کھانا اگر حاضر ہے بندے کو بھول ہے تو پہلے کھانا کھانے نماز بعد میں نہیں پڑھی حتہ مغرب کی نماز کے بارے میں جب عشاء اشاع حاضر کر دیا جائے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے اور آپ نے کھانا شروع کیا اسے مغرب کی ادان ہو گئی اب پہلے کھانا کھا لو نماز ادا حالانکہ بغرت صاحب کا تو انتہائی تھوڑا ہوتا ہے کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا چھوڑ کے بھوکا جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو جلدی لگی ہوگی کہ پیٹ پوجا بھی کرنی ہے زیادہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو اطمینان ہو کے ساتھ باقی نمازی اس کا پیڑ بھی نہ ہو نماز کے اوپر پوری توجہ رہے اس کی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں لا صلی اللہ کا پیسہ وہ اللہ ہوا پھر میں بھی نماز نہیں ہوتی اور جب مدے کو دو کبھی چیزیں تنگ کر رہی ہوں پھر بھی نماز نہیں ہوتی بولو براز کسی کو تنگ کر رہا ہے پیشاب آ رہا ہے پیشاب کا زور ہے اور یہ بھاگ کے دماغ کے ساتھ مل جاتا ہے کہ دماغ کے ساتھ مل جاؤ نہیں پہلے پیشاب کرے بدائے حاجت کر لے اگر اس کو حاجت محسوس ہوتی ہے خالی ہو کے اطمینان سکون کے ساتھ پھر حایت نماز کرنے کے لیے یعنی نبی وہ اپنے طور پر بھی مکمل مطمئن ہو کے پاس پڑھنے کے لیے آئے اور پھر آگے مسجد میں مسجد میں بھی اس کو کوئی ایسی چیز نہ نظر آئے ایسی چیز نہ ملے کہ نمازی وہاں پہ پر پریشان ہو جائے کئی لوگ سردیوں کے موسم مطلب میں کوئی جرابیں نہیں ہوتی ہیں اور پھر طے نہیں رکھتے ہیں. وہ کو تو سینا آتا ہے جلاسوں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں نماز سگریٹ پی کے بھگے پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کوئی آدمی کچا لہسن کچا پیاز کھاتا ہے مسجد کے قریب نہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بندہ کچا لسن کھا کے مسجد میں آیا اس کے منہ سے کچھ بو آ رہی آپ نے سنایا اس کو جا کے قبرستان میں جھکیل کیا ہو یہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے نبیر اجلاب نے منع کیا ہے کہ من سے آتی ہو مسجد میں نہیں آنا یہ پھر آ گیا ہے سمایا اس کو قبرستان کی طرف جھکیل کیا ہوی کے ساتھ ہی وہ ببھی ہے رسد ہے جس کو لوگ جنت لوگی کہتے ہیں میں وہاں پر باپ تھا وہاں پر وہ آج تک قبرستان بنا ہوا ہے یہ تو حلال چیز ہے حلال چیز اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کے کھانے کی وجہ سے منہ کی مسجد میں نہ آئے کئی لوگ کچھ بھی نہ کھائے رات کو سو جائیں تو صبح کو ان کے منہ سے بھو آتی ہوتی ہے یہ میٹے کی خرابی کی وجہ سے چاہیے اچھی طرح سرارے کر کے گلی کر کے دانت صاف کر کے آئے تاکہ ان کے منہ سے بھو نہ آئے آدمی جیسے مریض ہے مثال کے طور پہ کسی کو کھٹے ڈاکار آتے ہیں کوئی ہی بدبودار ہوتے ہیں اب وہ ہے اس کی تو مجبوری ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہے نماز کے دوران اس کو اگر کھٹا ڈاکارے گا تو ساتھ والے اس کی گو کی وجہ سے پریشان ہو گئے لیکن وہ مجبور ہے وہ ڈر ہے اس کو استنا حاصل ہے لیکن اپنی طرف سے ہر آدمی پوری ہر ممکن کوشش کرے کہ نمازیوں تبھی اور دشواری اور تکلیف نہ ہو اور جو مسجد کا انتظام ہو انتظام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا بھی منگ کریں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور نماز پڑھنے والے اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گل گرائیں دعائیں, دعائیں مانگیں ذکر و ودا کریں قرآن کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی بہت دے ہے وہاں حدل جائے